الحمد آل اللہ رب العلمین وسلاۃ و السلام علیہ سعید المسلین نبینہ محمد علیہ وساد منطب الحمد الحسن الدین فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کمارواہ ابو حریرت ربی اللہ عنہ ادشت الحرُ فبردوب الصلاح فعمن شدت الحر من فع جہنم اتفق نال اے بلوغ المرام کی کتاب اللہ کی حدیث ہے حدیث نمبر 133 ہے جس میں ظہر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات امت کو بتائی کہ اذا اشتد وہ جب سخت گرمی کا زمانہ جب گرمی سخت ہو جائے تو فعبردوبلا تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو یعنی ظہر کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر کرو چونکہ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء عشا کے علاوہ دیگر نمازوں کو اول وقت میں وقت ہوتے ہی ادا فرمایا کرتے تھے لیکن ظہر کی نماز گرمی کے زمانے میں تھوڑی تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے فرم الْحَرِّ مِنْ فرحِ جہنم اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے جہنم کی ساس کی وجہ سے ہے جہنم کی بھاپ لینے کی وجہ سے ہے اور دوسری روایت میں اس کی یوں تفصیل ہے کہ جہنم نے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا رب اقل باب بابا کہ اے میرے رب میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے یا عام لفظوں میں کہیں بھسم کیے جا رہا ہے یعنی آگ کا بعض حصہ بعض حصے کو ختم کیے جا رہا ہے یعنی اتنی شدت اتنی گرمی ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اسے دو سانسوں کا حکم دیا ایک گرمی میں اور ایک سردی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی وجہ سے گرمی کی شدت بھی آپ دیکھتے ہیں اور ٹھنڈی کی بھی شدت دیکھتے ہیں یہ سبھی کی روایت ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو گرمی میں ذرا تاخیر سے پڑھا کرو تاخیر سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ اپنے ہاں لوگ جو ہے اس طرح سے اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ ظہر کا وقت نکل جاتا ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے اس انداز سے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے اگلی روایت ہے رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اص بح بح فعم نہ یا فعم نہ صاحح مدی وبن ابال یہ حدیث حسن حدیث ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے اس کا مطلب اس کا تعلق اس حدیث کا تعلق فجر کی نماز سے رافع بن ابن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح خوب اچھی طرح سے صبح کرو یا صبح کی نماز میں تاخیر کرو لمبی قراق کر کے صبح کی نماز میں تاخیر کرو لمبی قراق کر کے یعنی اندھیرے میں وقت ہوتے ہی جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فجر کا وقت ہوتے ہی اذان ہوتی تھی اور تیس سے چالیس آیتوں تک انتظار کیا جاتا تھا اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہوتا تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما دیتے تھے ہاں ایسی حالت میں کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچان نہیں پاتی تھی پھر آپ کی قرت پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ ساٹھ سے لے کر کے سو آیتوں تک آپ کی تلاوت آپ کی قرت ہوتی تھی نماز میں فجر کی نماز میں تو اب اتنی لمبی قرأت ہوگی اور پھر رکوع اور سجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کے حساب سے کیا کرتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فجر کی قرعت لمبی ہوتی رہی ہو اور آپ کا رکوع اور سجدہ ظہر کی نماز کی طرح سے رہتا رہا ہو ایسا نہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اعتبار سے آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا اسی اعتبار سے رکوع اور سجود جو ہے لمبے ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں شروع کرتے تھے نماز اور ہاں لمبی قرعت لمبی نماز ہوتی تھی تو اجالا ہو جاتا تھا کہ آدمی ایک دوسرے کو پہچان لے تو اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ خوب اچھی طرح سے صبح کرو یعنی لمبی قرعت کر کے ایک معنی یہ ہے جس کو بہت سارے علماء نے علامہ حافظ ابن القیم ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے اسی معنی کو مشہور امام امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا ہے اسی معنی کو کہ نماز قدر کی نماز اندھیرے میں شروع کی جائے اور لمبی کراک کی جائے یہاں تک کہ اجالا ہو جائے اجالے سے مطلب یہ کہ وہ جو اندھیر اندھیرا ہوتا ہے وہ چھٹ جائے اجالا ہو جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچائیں گے یعنی سنت کے اعتبار سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ہوگا اور امام تحاویر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے دو مشہور شاگردوں کا امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسر الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا بھی ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں شروع کی جائے غلط جس کو کہتے ہیں عربی میں اس میں شروع کی جائے اور پھر لمبی قرات کر کے ہاں تھوڑا سا اجالا ہو جائے فجر کی نماز لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی اس کا علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اصبحو اصبحو بہو کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت کی تحقیق کر لو یہ پتہ لگا لو کہ فدر کا وقت ہو گیا ہے اس معنی کو بھی لوگوں نے پسند کیا ہے لیکن اس کا ایک تیسرا معنی لیا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں جس پر آج اپنے یہاں لوگ عمل کرتے ہیں تیسرا معنی اس کا کیا لیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز اذان اور نماز اجالے میں ہوتی ہے دیر کر کے لوگ اذان دیتے ہیں اور دیر میں نماز پڑھتے ہیں کہ اذان نماز کے ختم ہونے کے بعد بہت مختصر سا وقت رہتا ہے سورج نکلنے میں بہت مختصر سا وقت رہتا ہے سورج نکلنے میں یہ معنی لینا غلط ہے اس لیے غلط ہے اس حدیث کا یہ معنی لینا جس کی فضیلت آ گیا ہی کہ صبح, کہ صبح کو روشن کر لو فعن نہ ہو فعن اس لیے کہ ایسا کرنا تمہارے عمل میں اضافے کا اور عمل میں ذاتی کا باعث ہے تمہارا عدر بڑھ جائے گا تو اگر یہ مانا ہے یہ مانا لیا جائے کہ فجر کی نماز اجالے میں پڑھو اجالے میں شروع کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فضیلت والی حدیث اس فضیلت والی حدیث پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے زندگی بھر ایک بار کے علاوہ ایک بار کے علاوہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو اندھیرے میں شروع کیا غلط میں شروع کیا اور لمبی قرعت کر کے لمبی قرآب کی یہاں تک کہ کچھ ہلکا سا اجالا ہو گیا تو اس حدیث کا تیسرا معنی لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں اور آپ کے عمل کے مخالف تو اس کے اس حدیث کے دو معنی ایک معنی تو یہ کہ لمبی قرآب کے ذریعے سے صبح کو اجالا کر لو صبح میں اجالا کر لو یعنی اجالا ہو جائے تھوڑا سا یا اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ فجر کے وقت کی تحقیق کر لو وقت سے پہلے نہ آزان دو نہماز اللہ, علم رضی اللہ تعالی عنہ ان وبی صلی اللہ علیہ وسلم عليه عنا عنها وقال بدل ثم قال انما یہ بڑی اہم حدیث ہے ترجمہ اس کا سمعت فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کی ایک رکعت اگر کوئی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے جس نے پا لیا صبح کی ایک رکعت نماز سورج نکلنے سے پہلے فقط ادرک صبح تو فجر کی نماز اسے مل گئی ومن ادرک رکات کمل ان تغرب شمس اور جس نے عصر کی ایک رکات سورج ڈوبنے سے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی اس کی عصر کی نماز یا فجر کی نماز ازا نہیں ہوئی یہی ترجمہ ہے دنیا کا کوئی بھی عربی جاننے والا شخص اگر اس کا حدیث کا ترجمہ کرے گا تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کیا ترجمہ ہوگا کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پڑھ لی یا سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی اس نے کیا کیا اس نے نماز پانی اس نے جماعت کا وقت جماعت یا عصر کی اور فضر کی نماز پانی اس حدیث سے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اپنے یہاں جو سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی اعلان لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت فجر کی نماز نہیں ادا کر سکتی مثلا آج کل سورج طلوع ہونے کا وقت کتنا ہے ہاں چھ بج کر کے چھیالیس منٹ پر پانچ بج کر چھیالیس منٹ پر سورج نکلتا ہے شروع ہوتا ہے پانچ بج کر چھیالیس منٹ سے پہلے بیس منٹ پہلے یعنی چھبیس سی پر اعلان لگا لگ جاتا ہے یا منع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر کیا بتا رہی ہے کہ فجر کی نماز اگر کوئی شخص ایک رکا سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی چھیالیس سے پہلے اگر وہ ہاں 43 پر 44 پر شروع کرے یا 43 پر شروع کرے یا 42 پر شروع کرے تو شروع کر سکتا ہے کہ نہیں <سؤال> کر سکتا ہے ایک رکعت اور ایک رکعت کا وقت ہے آدمی دو منٹ تین منٹ رکھ لے چار منٹ رکھ لے تو حدیث کے اعتبار سے حدیث کے اعتبار سے اپنے ہاں کا جو عمل ہے وہ غلط ہے جن مکرو اوقات کا بیان ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ بعد میں حدیث آ رہی انشاءاللہ شاء اللہ تبارکتا. لیکن اپنے ہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہوگی عصر کی کیا ہوگی وہ ہو جائے گی یہاں کیا کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن عصر کی نماز نہیں ہوگی حدیث کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور ایک حصے کو ہاں نہیں مانتے عصر کی نماز ہو جائے گی اگر عصر کی ایک رکعت نماز کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ لی تو وہ تین اکات پڑھ لے اس نے گویا کہ عصر کی نماز پا لی لیکن یہی حدیث ہے ایک ہی حدیث ہے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہوگی اس کی اب اس کے لیے ناپس وقت سے کامل میں کامل وقت سے شروع کیا فجر کی نماز اور ناپس وقت میں ختم کیا عصر کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں ناپس وقت میں شروع کیا اور ناپس وقت میں ختم کیا تو ایک ہی وقت میں دونوں نماز دونوں حصہ ہوا اس کا یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے حدیث سیدھی سادی ہے کیونکہ صاف ستھرا ترجمہ یہ ہے کہ حدیث کے دونوں ٹکڑوں کو مان لیا دونوں حصے کو مانی ایک حصے کو مان رہا ایک حصے کو آپ نہیں مان رہے کہہ رہے فجر کی نماز پڑھ لی اگر کسی نے تو اس کی نماز نہیں ہوگی عصر کی پڑھ لی تو ہو جائے گی اسی وجہ سے پندرہ بیس منٹ پہلے وہ اعلان لگاتے ہیں کہ عصر کی فضر کی نماز کا وقت کیا ہوا ختم ہو گیا بہرحال اللہ تبارک مطالعہ ہم سب کو ہدایت دے جب حدیث مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول مل جائے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مل جائے تو ہمیں اپنے دل کے اندر جگہ رکھنی چاہیے کہ جب حدیث آ گئی تو پھر قیل و کال چون و چرا منطق اور فلسفہ نہیں ہے افت اللہ تعالی نے مطلب کی ہے اس پر ایمان لے آتے ہو اور جو اپنے مطلب کی نہیں اپنے مخالف ہے اس پر ایمان نہیں لے آتے ہو تو اس طرح سے کردار ہمارا نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں جگہ ہونی چاہیے اتنی جگہ کہ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما کان قول المؤمنین اذا رسول ہی لیہ کہ مومنوں کا کہنا مومنوں کا جواب کیا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلے کے لیے تو مومنوں کا جواب کیا ہے سمے ناوا اَن سمعنا کہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی پھر اپنے خیال یا اپنے کسی عالم کی بات کی گنجائش دین میں پھر نہیں رہ جاتی سر ہضام اللہ کے رسول اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے فیصلہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ماں کہاں لہم لحم الخی عورت میں نم رہی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر کسی کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا یہ ہے دین اسی کو ایک دین کہتے ہیں دین میں کسی کی منمانی نہیں چلتی ہے اور جو لوگ اپنی منمانی چلاتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ شریعت بنانا کوئی چیز حلال یا حرام کرنا کوئی فیصلہ صادر فرمانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تھا تو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے لہٰذا معلوم یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کسی کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری آ جائے آدمی عصر کے بعد آیا ڈیوٹی سے اور سو گیا تھکا ہوا تھا سو گیا ہاں پانچ بجے چار بجے چار بجے آیا سو گیا خیال نہیں ہوا کہ الارم لگایا کچھ اب ایسے وقت میں اٹھا کے بہت مختصر سا وقت باقی ہے فجر کی اذان ہو مغرب کی عصر کی مغرب کی ازان ہونے میں فجر کی اذان ہونے میں سورج نکلنے میں بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے ایسے وقت میں آدمی کیا کرے انتظار کرے کہ سورج نکل آئے تب پڑھے یا سورج ڈوب جائے تب پڑھے کیا کرے کہ وضو کرے اور وضو کر کے وقت ہونے سے ختم ہونے سے پہلے ایک رکا تھوڑا کوشش کرے کہ پالے تاکہ اس کی عصر جو ہے عصر یا مغرب جو ہے اس کو مل جائے سلسلے میں کوئی سوال آپ لوگ جو ہے سوال ان کا جواب سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اس نے فجر کی نماز پالی اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی تو اسے عصر مل گئی ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی اور پڑھے گا سمے ہے کہ کافی ہو جائے سمجھ گئے ان کو معلوم ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح کا سوال آئے تو یہ تو فرض ادا کرنے کی کوشش کرے گا جی مغرب کا وقت ہاں مغرب کا وقت جو ہے سورج ڈوبنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے کے بعد پچھم کی طرف یا مغرب میں ایک سرخی ہوتی ہے جس کو شفق کہتے ہیں شفق کہتے ہیں وہ غائب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ختم ہو گیا ہاں ہاں وہ غ, غائب ہو گئی سفیدی ہو گئی آسمان میں سفیدی ہو گئی وائٹنس ہو گئی تو پھر جو ہے مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا डेढ़ वक्त होता है ईशातक होता, होता है, है। देखिये घड़ी में तकरीबन जो है हाँ डेढ़ घंटे का फर्क होता है जी नॉर्मल ये जी, जी? نظر الدین بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ آج کے موضوع سے الگ بات ہے تو ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اتنے کریم اتنے رحیم تھے امت پر کہ اگر آپ نماز شروع کرتے نماز پڑھا رہے ہوتے اور آپ کا قصد ہوتا ارادہ ہوتا کہ نماز لمبی کریں گے نماز لمبی کریں گے تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے اب اس کا مطلب یوں سمجھیں مثال کے طور پر کہ ابھی صور فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے اور خیال ہوتا کہ آپ جو ہے کوئی لمبی صورت پڑھیں گے امتسعل پڑھیں گے یا کوئی اور بڑی لمبی صورت اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں تو اگر کسی بچے کی رونے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو اسی صورت کو کچھ مختصر کر دیتے یا کوئی چھوٹی سی صورت پڑھ لیتے یا یہ کہہ لیجئے کہ آپ کا ارادہ ہوتا کہ رکو اور سجدے تھوڑے سے لمبے لمبے کرنے کا ارادہ ہوتا تو اگر بچے کی رونے کی آواز سنتے تو اس کو مختصر کر دیتے یہ ہے مطلب اس کا آ, جی آگے چلتے ہیں کون سی دیکھیے اسی حدیث کو بعض لوگوں نے کچھ ضعیف کہا ہے جو ابھی پیش کی گئی کہ اسفرو بالفر فعیم نحو آ اس کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اسفر الفجر فعیم نحو آغم کہ فجر کو روشن کرو روشنی میں پڑھو کیونکہ یہ اس میں زیادہ ادر ہے زیادہ ثواب کا باعث ہے تو یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچتی ہے بعض علماء نے اس کو کہا ہے ضعیف لیکن حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے یعنی کمزوری اس کی کمزوری اس کا ذات جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کئی حدیثوں کئی طریق سے آنے کی وجہ سے تو اس کا مطلب ابھی بیان کیا گیا کہ دو مطلب صحیح ہے ایک تیسرا مطلب وہ غلط اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر کوئی حدیث اس طرح کی آتی ہے میں نے نہیں پڑھی ہے اس میں اگر کوئی یہ کوئی حدیث اس طرح کی آتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشنی میں یا خوب اجالا ہو جاتا تھا تھا کی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ جو ہے فطر کی نماز ہمیشہ غلط میں یعنی تاریکی میں اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے اندھیرے میں شروع کرتے تھے لنبی کرات ہوتی تو تھوڑا اجالا اجالا ہو جاتا تھا ہاں ابھی پچھلے ہفتے وہ کیا کہتے ہیں مطلف بمروتحینہ کا لفظ گزرا ہے کہ یہ عورتیں آپ لوگوں کے پاس عدیشیں گزری ہے کہ نہیں پچھلے ہفتے اصل میں بات یہ ہو جاتی ہے کہ میں یہاں آپ لوگوں کو جو ہے کتاب و سیلاب لوگ پڑھا رہا ہوں اور میں اپنے مدرسے پہ یہی صحیح بخاری کی کتاب و سلاب ہی پڑھا رہا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے پتہ نہیں یہاں پڑھایا کہ وہاں پڑھایا ہے ہاں یہاں شاید نہیں گزری ہے تو اس میں یہ ہے کہ صحابیات اس طرح سے آتی تھیں کہ دیکھیے اس میں دو باتیں وہاں پر جو جو لفظ ہے کہ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیات بیان کرتی ہیں کہ عورتیں اتنے اندھیرے میں شروع کرتے تھے نبی صلی اللہ وسلم نواز کے عورتوں کو جو ہے کوئی پہچان نہیں پا پاتا تھا اس میں دو دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہے اپنی چادروں میں اچھی طرح سے خوب لپٹی رہتی ایک تو یہ معنی ہے اور دوسرے کہ اندھیرا بھی ہوتا تھا اس حالت میں شروع کرتے ہیں اور پھر جو دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ جب نماز ختم ہوتی تھی تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے جلیس کا لفظ ہے وہاں جلیس کا مطلب بغل والا جلیس کا مطلب کیا ہے بغل والا اور عورت اگر دور ہے دور عورتیں پیچھے پڑتی تھی نماز تو دو ہلکا سان دے رہا ہو تو آدمی بغل والے کو پاس والے کو پہچان لے گا لیکن دور کے شخص کو نہیں پہچانے گا تو اتنا اجالا بھی نہیں ہوتا تھا کہ دور سے کسی جانے والے کو پہچان لیتے تھے آپ پاس سے آدمی کو ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے یہ مطلب ہے اس کا اگلے حدیث سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا بعد الصبح حتى الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى الشمس متفق عليه و مسلم لا صلاح طب صلاۃ الفر یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلمہ فن و ان نقب الشمس بعض حتیٰ ترتفیہ وحینہ تقوم وحینہ تقوم کامت البحیری حتیہ تزول شمس وحینہ تطوی شمس الحرو صحیح مسلم کی روایت ہے ترجمہ سمات فرمائیے حضرت ابو سعید میں خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج سلو ہو جائے اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم میں کے لفظ ہیں لا لاصلاب بعد الفجر کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ عام حدیث ہے کون سی حدیث ہے یہ جنرل حدیث ہے جنرل جرنل باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عربی میں کہتے ہیں عام حدیث ہے ٹھیک ہے اب یہ عام حدیث کو کیا کیا جائے گا عموم پر محمول کیا جائے گا کیونکہ اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کچھ حدیثیں آپ لوگوں کو یاد ہیں جی ہاں فجر کی سنت ہے اگر کسی کی چھوٹ گئی صحیح روایت ہے سرن کی روایت ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ایک صحابی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ دو رکعت نماز پڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دو دوبارہ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تو آپ نے جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ لات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فجر کی سنت نہیں پڑھی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں داخل مسجد پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو شامل ہو گئے اس میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی پڑھی کہ نہیں پڑھی آج لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں جماعت کھڑی رہتی ہے آ کر کے پیچھے فجر کی سنت ہلکی ہلکی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جماعت میں شامل ہوتے ہیں صحابی نے ایسا نہیں کیا صحابی نے کیا کیا جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو جماعت میں شامل ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے دو رقع سنت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ وسلم میں جو ہے فجر کی سنت نہیں ادا کر سکا تھا ابھی پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خاموشی اختیار کی اور یہ محدفین کا اور علماء اصول کا سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا یا کچھ کہتے ہوئے سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل درست ہے اس لیے کہ نبی کسی غلط کام سے خاموش نہیں رہ سکتا اگر غلط ہوتا تو ٹوک دیتے اگر ان کے لیے یہ عمل خاص ہوتا تو بھی فرماتے فرما دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تو کر لیا ہے بعد میں نہیں کرنا یہ بھی نہیں فرمایا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے آہ? کسی اور کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا خاموشی اختیار کی مطلق طور پر اور اس کے برخلاف حدیث بھی ہے کہ ادا قیمت اس فلاح بلا فلاں صلامکتوبہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ فجر کی نماز ہو جانے کے بعد عام نفلی کوئی نماز نہیں ہے اس کو یوں سمجھیں کہ کچھ نماز ہوتی ہے کچھ نمازیں ہوتی ہیں جو سببی نماز ہوتی ہے کسی سبب سے وہ نماز پڑھی جاتی ہے مثال کے طور پر یہ سنت کیا ہے فجر کی ایک سبب ہے ایک نماز ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص فجر کی نماز مثال کے طور پر کسی مسجد میں پڑھا اور یہاں آ کر کے درس میں فجر کی درس میں شریک ہونا چاہتا ہے پیچھے والی مسجد میں پڑھا اور یہاں درس ہو رہا ہے فجر میں یہاں پر شریک ہونا چاہتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے یا ویسے ہی وہاں سے اس مسجد میں کہیں نماز پڑھی تو پھر آ کر کے یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر کے چاہتا ہے کہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لے ذکر و اذکار کر لے پھر جو ہے سورج طلوڑ جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے حرض وحق کی نماز پڑھ لے تو اب اس کے لیے کیا ہے حدیث کیا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بغیر دو رکعت پڑھے تحیر المسجد پڑھے نہ بیٹھے تو اب یہ سبب ہی نماز ہو گئی کون سی نماز ہو گئی سبھی بھی نماز ہو گئی ایک سبب ہے تو یہ نماز ادا کر لے یہ نماز ادا کر لے دو رکعت پڑھ لے لیکن دو رکعت کے علاوہ دو چار پا... دو رکعت چھ رکعت آٹھ رکعت عام نفلی نماز پڑھنے کے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ عام حدیث ہے اور ایک حدیث آ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کی کا حکم دیا ہے تو یہ خاص حدیث ہو گئی تو جب عام اور خاص دو طرح کی حدیث موجود ہو جائے یا دو طرح کا حکم ہو تو اس عام کو کیا کیا جائے گا خاص کر دیا جائے کہ یہ خاص حکم ہے گئی بات سمجھ میں آ گئی نا سب کے خاص عام اور خاص میز فرق سمجھ میں آیا एक आम عام منع ہے ایک عام حکم ایک شخص فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ और اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم है حکم कोई کہ کوئی में مسجد हो तो ہو تو بغیر دو ना پڑھے نہ بیٹھے تو ادھر حکم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں اور ادھر حکم ہے کہ مسجد میں بغیر دو رکعت پڑھے نہ بیٹھے اب دونوں حدیث پر عمل کرنا ہے کہ نہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ یہاں ہے تو اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی اور اگر اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں تو سوچنے والے کہیں گے سننے والے کہیں گے کہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہو گئی تو دونوں میں کیا ہے ایک بیچ کا راستہ علماء نے نکالا ہے کہ اگر دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جائے اس طرح کا تو اس میں ایک بیچ کی راہ جس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں تطبیق کیا کہتے ہیں حدیثوں کو آپس میں دونوں حدیثوں پر عمل کر لیا جائے یا دونوں حدیثوں کا مفہوم سمجھ لیا جائے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ عام نفلی نماز کو اس شخص سے فدر کے بعد یا کے بعد نہ پڑھے البتہ اگر کوئی دوسری اس طرح کی سببی نماز ہو جیسے فجر کی سنت ہے یا جیسے کیا کہتے تحیت المسجد ہے یا جیسے کسی شخص کی کوئی چھوٹی ہوئی نماز اس کو یاد آ گئی کوئی چھوٹی ہوئی نماز اس کو یاد آ گئی کہ اچھا فجر کی نماز کے بعد اس کو یاد آئے کل ہم نے جو ہے کہیں چلے گئے تھے اور ہماری جو ہے ظہر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی تھی تو کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے <سؤال> کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فلسلحا زیادہ کر رہا کہ تو اس نماز کو اس وقت پہ جب وہ یاد آ جائے تو اب یہاں حدیث آ گئی خاص حدیث اور یہ حدیث کون سی حدیث ہے عام حدیث ہے تو اب اس خاص حدیث پر عمل کر لیا جائے گا سمجھ گئے یہ جی اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد کسی کی وفات ہو گئی اور مناسب وقت لگ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس کو دفنا دیا جائے صلاحت جنازہ پڑھنا ہے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے یہ حدیث عام ہے وہ حدیث کیا ہے خاص ہے تو عام اور خاص والی بات سمجھ گئے کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ اپنے ہاں کہیں گے آپ لوگ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کو مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں پھر اللہ تسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں تو آپ لوگ خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا یہ عام حکم ہے اور یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس لیے خاص حکم ہو چاہے چھوٹی ہوئی کوئی بھولی ہوئی نماز ہو یا طاہیت المسجد ہو یا جنازے کی نماز ہو جی اشتخارے کی نماز ہو طواف کے سلسلے میں ابھی وہ حدیث آئے گی طواف کے بعد کی دو رکعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث ہے وہاں بھی مکہ حرم کے بارے میں خاص حدیث ہے ابھی آگے آگے آگے آئے گی انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک تو بات سمجھ میں آ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد عام نمازیں پڑھنے سے منافرمائے اور البتہ اگر اس طرح کی کوئی نماز ہو جس کا ذکر ابھی آپ لوگوں کے سامنے دو تین مثالوں کے ذریعے سے گزرا تو آدمی نماز پڑھ گئے جی جی آگے صحیح مسلم کی روایت ہے اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جی وہی بات بتا بتا رہا رہا ہوں ہوں ولا القبن عامر صحیح مسلم کی روایت ہے اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے یا اسی طرح سے ہاں مردوں کو دفن کرنے سے تین اوقات تھے اوقات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے یا میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے ذرا سا پہلی حدیث میں اور اس حدیث میں فرق سمجھئے گا یا اس سے پہلے جو حدیث گزر چکی ہے کون سے اوقات ہیں تطلع الشمس ترتفع جب بالکل سورج کیا ہو نہیں یہاں پر کیا ہے جس وقت بالکل سورج طلوع ہو رہا جس وقت ہے سورج نکل رہا ہو کہ ابھی جو ہے ہاں ایک منٹ میں سورج بالکل نکل آئے گا اور ایسا کب پتہ چلے گا ہم کو جب ہم کہیں میدان میں ہوں گے ہمارے اس سورج کے درمیان کوئی ٹیلا کوئی پیڑ کوئی بلڈنگ حائل نہیں ہوگی تو بالکل پتہ چل جائے گا کہ اب سورج یہ دھیرے دھیرے دھیرے اس کی ٹکیا جو ہے اوپر آ رہی ہے ایسے وقت میں بالکل عین سورج کے نکلنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے مردے کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے دوسرا وقت کون سا ہے دوسرا وقت وہی نہ یقوم قائم حتی تزول الشمس اور دوسرا وقت وہ ہے جس میں بالکل سورج کیا ہو بالکل سیدھا ہو سر کے اوپر ہو کہ بالکل کسی بھی چیز کا یا کسی بھی انسان کا ہلکا سا بھی سایہ نہ ہو بالکل سیدھا ہو بالکل سیدھا سورج ہو یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے ہاں زائل ہو جائے مائل ہو جائے مغرب کی طرف اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور دفنایا جائے گا اور تیسرا وقت کون سا ہے تیسرا وقت وہ ہے جس وقت سورج ڈوبنے لگے دوبنے کے لیے مائل ہو جائے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں میدان میں آپ کے سامنے ہے کہ سورج اب ہاں اوٹ میں جا رہا ہے ڈوب رہا ہے اس کا حصہ ہاں دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے نیچے چلا جا رہا ہے غائب ہو رہا ہے ایسے وقت میں نماز نہ پڑھیے دو وقتوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان فرمائی ہے ہاں حکمت بیان فرمائی ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے این طلوع ہونے کے وقت اور بالکل ڈوبنے کے وقت شیطان کیا کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے بالکل سورج کے سامنے آ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس بین شیطان شیطان کہ سورج جو ہے شیطان کے دو سینوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے یعنی ایسے وقت میں شیطان سورج کے بالکل سامنے پہنچ جاتا ہے ہاں تو جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں हा? ایسے وقت میں وہ عبادت کرتے ہیں تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے مجھے سردا کیا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس سے پہلے جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں کیا ہے کہ ابھی سورج ڈوبنے ڈوبا نہیں ہے ابھی سورج نکلا نہیں ابھی ابھی دو تین منٹ باقی ہے ہاں دو تین منٹ چار منٹ باقی ہے تو ایسے وقت میں آدمی کی اگر فدر رہ گئی ہے یا عصر رہ گئی ہے تو پڑھ البتہ یہاں پر اگر جو ہے زوال کا بالکل ٹھیک وقت ہے ہاں تو ایسے وقت میں اگر کوئی مسجد میں پہنچے تو تھوڑا انتظار کر لے تحیت المسجد بھی ایسے وقت میں نہ پڑھے تحت المسد بھی ایسے وقت میں نہ پڑے اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ ہے جمعہ کے تعلق سے میں اس کو ختم کر دو یا کتنا فِيهِن لگا تھوڑی تو دیر رک, جا, رک, جا, <تصفح> رک جائے اگر کہ اگر یہ سوچ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سب سارے انتظامات میں سارے انتظامات میں ایسا وقت ہو گیا ہے کہ بالکل اب سورج نکلنے والا ہے تو اگر قبر میں مردے کو نہیں رکھا ہے تو انتظار کر لیں انتظار کر لیں اور اگر کچھ دو چار پانچ منٹ باقی ہے تو رکھ لا ایک مسئلہ جو ہے جمعہ کے تعلق سے ہے کیونکہ ہاں جمعہ کے دن کا کہ جمعہ کے دن زوال کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو البا کی اقوال کی روشنی میں ہیں میں ان شاء اللہ اس کو بتاؤں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم